پھر انہیں زندہ کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وہ وسط دیتا ہے اور اسی کے طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا یہاں <وزن> سے اللہ تبارک وطالیہ نے دو مضمون ایک ساتھ بیان فرمائے ہیں ایک جہاز کی ترغیب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہدایات بھی دی جی ہیں اور کچھ واقعات بھی سنائے ہیں اور دوسرے اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے سے متعلق چونکہ جہاد کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی نوبت آتی ہے اور اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس مناسبت سے بھی اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر آیا ہے اور جب ذکر آیا تو پھر وہ جہاد کے لیے خرچ کرنے کے ساتھ خاص نہ رہا بلکہ اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال جس طرح بھی خرچ کیا جائے صدقے کے ذریعے خیرات کے ذریعے یا اور کسی طریقے پر اس سب کے تفصیلی فضائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائے ہیں اور اس کے کچھ احکام بھی بیان فرمائے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو حرقیقت کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ بعد منافقین اور کمزور طبیعت کے لوگ جہاد میں جانے سے اس لیے کتراتے تھے کہ انہیں موت کا خوف اس لیے اللہ تبارک وطالعہ نے یہاں کچھ واقعات سے بیان فرمائے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ موت اور زندگی اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے تو جنگ کے بغیر بھی موت دے دے اور چاہے جو شدید جنگ کے درمیان بھی انسانوں کی حفاظت کر لیں بلکہ اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی انسانوں کو زندہ کر دیں اس قدرت کا عمومی مظاہرہ تو آخرت میں ہوگا جب تمام انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر زندہ کیا جائے گا لیکن اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھی کچھ ایسے نمونے دنیا کو دکھا دیے ہیں جن میں بعض لوگوں کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا گیا چنانچہ اس کی ایک مثال اس کی آیت میں اللہ سبار کو تارنے کی ہے پھر ایک آگے اشارہ آ رہا ہے آیت نمبر 253 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جن کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں کو زندہ کروایا اور تیسرا حوالہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے مکالمے میں اللہ تعالیٰ کے موت اور زندگی دینے سے متعلق ہے اور پھر چوتھا واقعہ آیت نمبر دو میں حضرت الزیر علیہ السلام کا بیان فرمایا گیا ہے اور اس سے اگلی آیت میں پانچواں واقعہ پھر حضرت ابراہیم ریاست السلام کا ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں؟ تو اس سیاق میں یہاں پر ایک واقعہ کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ الم تارا اد اللہ ددین خراج مندی بہم علو. کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا اس کے لفظی معنی اگر کیا جائے تو یہ ہوں گے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو اور ظاہر ہے کہ دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ ان کا حال معلوم ہونا مراد ہے اس لیے ترجمہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا الگین خر عجوب اندی جو اپنے گھروں سے نکلے تھے کیوں نکلے تھے ہزار الموت یعنی موت سے بچنے کے لیے وہم الوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے توقار رحم اللہ تو اللہ تعالی نے ان سے کہا مر جاؤ موتو تو مار جاؤ ثم میں پھر انہیں زندہ کیا اب اس واقعے کی پوری تفصیل تو قرآن کریم نے بیان نہیں فرمائی اتنا بتایا ہے کہ کسی وقت کوئی قوم جو ہزاروں کی تعداد میں تھی موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل کھڑی ہوئی تھی مگر اللہ تعالی نے انہیں پھر بھی موت دے دی اور پھر زندہ کر کے یہ دکھا دیا کہ اگر موت سے بچنے کے لئے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی تجویز اختیار کرے تو ضروری نہیں کہ موت سے بچھی جائے اللہ تعالیٰ اس میں پھر بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے یہاں قرآن کریم نے یہ تفصیل بیان نہیں فرمائی کہ یہ لوگ کون تھے کس زمانے میں تھے اور موت کا خوف کیا تھا جس کی بنا پر یہ بھاگ کڑے ہوئے تھے یہ بیان فرمایا کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اس میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ کوئی سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں لہذا اکثر ان کا صرف اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے وہ سبق مل جائے اور اس واقعے سے جو سبق دینا مقصود ہے اس کے لیے اتنی بات کافی ہے جو یہاں بیان ہوئی ہے البتہ جس انداز سے قرآن کریم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قصہ اس وقت جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے لوگوں میں مشہور و معروف تھا چنانچہ بن نجری تبری رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام البصرین کہلاتے ہیں یہاں حضرت عبالم عباس اور بعض تابعین سے کئی روایتیں نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بنو اسرائیل کے لوگوں کا ہے جو کسی وقت ہزاروں کے تعداد میں ہونے کے باوجود یا تو کسی دشمن کے مقابلے سے کچرا کر اپنا گھر بار چھوڑ گئے تھے یا تعاون کی وبا سے گھبرا کر نکل کھڑے ہوئے تھے لیکن جب یہ اس جگہ پہنچے جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھتے تھے یعنی جہاں وہ موت سے بچ کر پہنچے تھے تو اللہ کے حکم سے موت نے وہی ان کو آ لیا بعد میں جب وہ بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو حضرت حضقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کرے اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ ہو کر کھڑی ہو گئیں حضرت حزقیر علیہ صد السلام کا یہ قصہ موجودہ بائبل میں بھی مذکور ہے اس لیے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ واقعہ مزینہ منورہ کے یہودیوں میں مشہور ہو گیا ہو اور پھر یہودیوں سے اہل عرب کے پاس بھی پہنچا ہو اور ان کو معلوم ہو بہرحال واقعے کی یہ تفصیلات چونکہ قرآن نے بیان نہیں کی لہذا ہم یقین کے ساتھ ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن اتنی بات قرآن کریم کے صاف اور سری الفاظ سے واضح ہے کہ ان لوگوں کو حقیقی طور پر موت کے بعد زندہ کیا گیا تھا ہمارے زمانے کے بعد مصنفین نے مردوں کے زندہ ہونے کو بعد قیاض سمجھتے ہوئے اس آیت میں یہ تعویل کی ہے کہ یہاں موت سے مراد سیاسی اور اخلاقی موت ہے اور دوبارہ زندہ ہونے سے مراد سیاسی غلبہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تعویل قرآن کریم کے سری الفاظ سے کسی طرح میل نہیں کھاتی اور عربیت اور قرآن کریم کے اسلوب سے بھی بہت میل ہے اگر کسی قوم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سیاسی موت بھر گئی تھی تو سیدھا سا اس لوگ یہ ہوتا ہے کہ کہا جائے کہ ان کے اوپر ایک موت تاریخ ہو گئی تھی لیکن یہاں تو خاص طور پر اللہ تعالی فرمایا فقار الحمد اللہ موت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ تو یہاں اس کو سیاسی موت سے تعبیر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تو تم سیاسی موت مر جاؤ یہ بہت ہی اور اور دورزگار بات ہے لہذا اس میں یہ تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی اللہ تعالی کی قدرت پر ایمان ہے تو اس قسم کے واقعات میں تعجب کی کیا بات ہے جس کی بنا پر یہ دور ازگار تعویلیں اختیار کی جائیں بالخصوص جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا یہاں سے آئے دو سو ساٹھ تک جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے اس کے روشنی میں یہاں موت اور زندگی سے حقیقی معنی مراد ہونا ہی کری قیاس ہے اور آگے بھی کئی واقعات اللہ تعالی یہ ایسے بتا رہے ہیں جس میں مرنے کے بعد کسی کو زندہ کیا گیا آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لز فضل الناس حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے بلاکنہ اکثر الناس لا قرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے یعنی یہ واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک تنبیہ کے طور پر موت بھی دی اور پھر اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ایک مظہر تھا لیکن لوگ اس کے اوپر شکر ادا نہیں کرتے اسی طریقے سے انسانی زندگی کے اندر بے شمار واقعات ایسے آتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بنا پر وجود میں آتے ہیں اور ان پر انسان کا فرض ہے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرے لیکن بہت سے لوگ اس فریضے سے قافل رہتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے پھر آگے جو مقصود تھا اس واقعے کو بیان کرنے سے بھی اور آئندہ جو واقعات آ رہے ہیں ان کو بیان کرنے سے بھی اس کو سری الفاظ میں فرما دیا وقات لو پی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور پھر آگے فرمائے و عالم اللہ حسم الحلیم اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے یعنی تم جو کچھ باتیں آپس میں کرتے ہو بعض اس میں بزدلی کی باتیں ہوتی ہیں بعض اس میں جہاد کے مقصد کے خلاف باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور تمہارے دل میں جو جہاد سے فرار کی باتیں پیدا ہوتی ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جیسا میں نے ارض کیا کہ بعض منافقین خاص طور پر وہ جہاد سے کترایا کرتے تھے تو ان کو یہ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف بھی ہے اور ہر بات کو سن بھی رہا ہے پھر آگے جیسا میں نے ارض کیا تھا کہ جہاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے اور وہ یہ دونوں مضمون ساتھ ساتھ کو ایک طرح سے چلے ہیں تو اس لیے اللہ سے بارک نے آگے پھر اللہ تعالی کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ منظر لذی یق اللہ قرض نہ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو مال ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کن فیقون کا معاملہ اس کی مشیت کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو کسی بھی شخص سے کوئی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے تو قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہو سکتی لیکن اللہ تبارک مطالعہ اپنے فضل و کرم سے جب کوئی شخص کسی خیر کے مصرف میں کسی بھلائی کے مصرف میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح تعبیر فرمایا ہماری ہمت افزائی کے لیے کہ یہ ایک قرضہ ہے جو تم اللہ تعالی کو دے رہے ہو قرضن نہ ایسا قرض جو اچھا قرض ہے وہ دے تو کون ہے جو یہ اچھا قرض دے تو یہ اس طرح بچارا ہے کہ جس طرح کوئی شخص دوسرے کو قرض دیتا ہے تو پھر واپس اس کو وہ چیز ملتی ہے یعنی مقروض کے ذمہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اس کو واپس کرے تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جو کچھ بھی تم اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے ہاں جا کر ملے گا اس لحاظ سے یہ قرض ہے اور حسنن یہ صفت ہے قرض کی اور ہمارے اردو زبان میں بھی قرض حسن بولا جاتا ہے بعض لوگ قرض حسنا بولتے ہیں وہ لفظ صحیح نہیں ہے قرض حسن صحیح لفظ ہے اور اس کا معنی ہے اچھا قرض اچھا قرض کے معنی یہ ہے کہ جو ایسا قرض کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اللہ تعالی کی خوشنوزی حاصل کرنے کے لئے قرض دے اور اس میں رویہ بھی اپنا اس کا اچھا رویہ ہو خوش اخلاقی کے ساتھ دے مناسب موقع پر دیں مناسب وقت پر دے مناسب طریقے سے دیں یعنی یہ نہیں کہ قرض بھی دے رہا بھی رحسان بھی رہا ہے اور یہ کہ اس سے مطالبہ اس سے زیادہ جتنا دیا ہے اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے جیسے سود کا مطالبہ نہ کرے یہ سب باتیں مل کر قرض حسن بنتی یعنی ایسا قرض جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ قرضیہ تو اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں فیو ضائع فہ لہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مفاد میں اتنا اس کو بڑھائے چڑھائے کہ وزر جہاں زیادہ ہو جائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دیا گیا کوئی چیز اللہ تعالیٰ خزودی کی خاطر دے گا تو اس کو ہم اپنی طرف سے زیادہ بڑھا کر دیں گے اور یہاں پر فرمائے اضافن کثیرا یعنی بہت بدرجہاں زیادہ اضعاف ضعف کی جمع ہے جس کے وہاں دگنے کے ہوتے ہیں تو اضعاف جب جمع ہو گئی تو دگنے تگنے چوگنے پتہ نہیں کتنے گنے اس کے اندر داخل ہو گئے اور پھر کثیرہ بھی ساتھ میں بڑھایا یعنی بہت زیادہ تعداد میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑھا دیا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرض و کرم سے یہاں پر یہ بتا دیا کہ تم تو قرض دو گے قرض حسن یعنی تم اس طرح قرض دو گے اللہ سبارک و تعالیٰ کو جس اخلاص کے ساتھ ہوگا خزلوبی کے ساتھ ہوگا اور اس میں کوئی ذاتی کی شرط بھی نہیں ہوگی لیکن اللہ سبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا آخرت کے اندر اس کے بڑا عج ثواب ملے گا یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو قرض دیا جاتا ہے انسانوں کے درمیان کوئی قرض کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اگر قرض کے وقت میں یہ بات طے کر لی جائے کہ قرض لینے والا جب واپس کرے گا تو اتنا اضافہ کر کے واپس کرے گا اگر قرض کے معاہدے میں یہ بات طے ہو تو اسی کا نام سود ہے جس کی ممانات آگے آنے والی ہے اسی صورت کے اندر لیکن اگر قرض تو دیا گیا بغیر کسی شرط کے اور نہ کوئی شرط تھی نہ کوئی دینے والے کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اس سے زیادہ وصول کروں گا لیکن جب ادائیگی کا وقت آیا تو جو قرض لینے والا تھا اس نے محض اپنی خوش دلی سے کچھ پیسے زیادہ دے دیا قرض خواہ کو پیسے زیادہ دے دیے اپنی خوش دلی سے دے دیے نہ قرض خاں کی طرف سے مطالبہ تھا نہ قرض کے اندر کوئی شرط تھی لیکن خوش دلی سے اس نے اپنی طرف سے کچھ دے دیے تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ فضیلت کی چیز ہے اور اس کو حدیث میں حسن قضاء سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ ادائیگی اچھے طریقے سے کی جائے تو قرض حسن تو وہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ اس میں جس وقت قرض دیا جا رہا تھا تو کوئی شرط لگا کر زیادتی کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا لیکن جب ادائیگی کا وقت آئے تو اس وقت میں اگر زیادہ دے دے تو وہ قرض حسن ہونے کے منافی نہیں ہوتا تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرض حسن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کیا گیا وہ ایک طرح سے قرض حسن دیا گیا کہ اس میں کوئی شرط اپنی طرف سے یہ نہیں تھی دینے والے کی کہ میں زیادہ وصول کروں گا لیکن جب ادائیگی اللہ تعالیٰ کریں گے آخرت میں تو بہت زیادہ بڑھا کر وہ عطا فرمائیں گے وہ جو کہیں ہزاروں گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا, تو بڑھا کر دے سکتے ہیں لیکن دوسرے معنی اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے درمیان جو قرض کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو شرط لگانا سود کا سود ہے اور حرام ہے جیسے کہ آگے آئے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جو ہمیں قرض دے گا یعنی ہمارے راستے میں خرچ کرے گا جہاد کے راستے میں خرچ کرے یا غریبوں کی امداد میں خرچ کرے یا کسی صدقہ جاریہ کے کام میں لگا کر خرچ کرے تو ہم اس کو آخرت میں جا کر بہت زیادہ گناہ کئی گنا بڑھا کر اس کو دیں گے تو یہ وہ شرط نہیں ہے جس کو اس کو قرض حسن سے نکال کر اس کو سود میں داخل کر دیں لہذا اس جگہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے دنیا کے اندر ہونے والا کوئی معاملہ نہیں ہے جس میں قرض کے اوپر کسی اضافے کی شرط لگائی گئی ہو پھر آگے اللہ تعالیٰ پر مت و ہو یک یعنی جب آدمی بکیل آدمی جب کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے خاتے خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کر دیا تو کل کو کہاں سے میرے پاس کمی پیش آ جائے گی اور میری ضروریات کے لیے با اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت پورا کرنے کا بھی مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے تنگی ہو جائے گی تو یہ تنگی اور کشادگی یہ تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے واللہ اللہ و یق ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے و یب اور وہی وسعت دیتا ہے تو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ تم گھاٹے میں رہو گے اور تمہارے مال تنگی پیش جائے گی صدقہ دینے کی وجہ سے یا جی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا ایک حدیث رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بنقول ہے کہ ایک فرشتہ ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ عقل منف کن خلف ممفقن طلفا کہ اللہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو اس کو اس کے بدلے میں اور دیجئے اور جو سیند سیند کر اپنے پاس پیسے رکھ رہا ہو اور خرچ نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو اس کو اس کے مال پر ہلاکت مسلط فرما دیجیے تو اس میں یہ وہ ایک طرح سے یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ صدقہ کرنے سے تمہارے مال میں اتنی کمی آ جائے گی کہ تمہیں تنگی پیش آئے ٹھیک ہے گنتی میں تو کمی آئے گی فوری طور پر لیکن وہ گنتی کی کمی بھی اللہ تبارک اطالعہ دوسرے ذرائع سے پورے فرما سکتا ہے اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ گنتی ہی تو ساری چیز نہیں ہوتی اصل چیز یہ ہے کہ اس پیسے سے برکت ہو اس پیسے سے فائدہ حاصل ہو اور وہ برکت اور فائدہ اللہ تبارک اطالعہ تھوڑے پیسوں میں بھی آتا فرما سکتے ہیں بہت پیسے ہوں لیکن برکت نہ ہو تو فائدہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور تھوڑے پیسے ہوں لیکن اللہ تبارکار اس سے بہت سارے کام نکال دے تو اس سے فائدہ تھوڑے پیسوں میں حاصل ہو گیا تو اس واسطے تنگی پیدا ہونا یا کچھادگی پیدا ہونا یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے زیادہ اس کی وجہ سے تم اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے باز نہ رہو کے بارے میں رکو نہیں اور پھر آخر بات یہ ہے کہ وہ علیہ ہی بالآخر تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا اللہ تعالی کی طرف تو اگر تم نے یہاں مال خرچ کیا ہوگا تو دنیا کے اندر بھی تمہارے مال میں برکت ہوئی اور آخرت میں تو پھر اس کے اوپر جو کچھ عجر ملے گا وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا